بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا يدونا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى من ورسول الله يعلمنا رسول الله هذا القران هو الهادي لاوائلنا واواخرنا ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يهدينا نور القرآن هو الهادي فواعلنا واواخرنا كتروا للقلب وللعمل لا سواه يهدينا كتاب الله, كتاب الله لشيء هو الشيء سواه يهدينا يا نبي كتاب مہ میل شوجیل میں محمد نبل رسول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 يا أيها الذي عملوا التقل الله وقول قولا سديدة يسللح لكم أعملكم خكم زنوبكم وما ييتع الله ورسول ف فاز فوز عظمة أما بعد فإند خيير الحديث كتاب الله ووقير الح ي محمدٍ ص الله عليه وسلم والشر لور محداتها وكل محدثة بدع وكل بذات َاء الزلاة ف الن أوذله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول اللہ حضرات علماء کراؤں محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردانشی ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سور فتح کی طویل آیت کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے وہ ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہاں یہ ٹکڑا سور فتح کی ایک طویل آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے وہیں کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی ہے کلمہ دو جملوں سے مل کر بنتا ہے پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ ہے محمد رسول ان دونوں جملوں سے مل کر کے ہمارا کلمہ طیبہ بنتا ہے تو جہاں یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے یہ وہیںور فتح کی ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ ترجمہ کیا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں سینٹنس جملہ بڑا چھوٹا ہے مگر اتنے چھوٹے جملے میں تین باتیں کہی گئی ہیں ایک تو آپ کا نام بتایا گیا ہے کہ آخری نبی جس پر نبوت ختم ہے رسالت ختم ہے جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں اس کا نام کیا ہے محمد یہ تو نام ہے کیا ہے نام تو محمد ہے منصب کیا ہے عہدہ کیا ہے آپ کس پوسٹ پر ہیں پوسٹ بتایا گیا پوسٹ ہے رسالت کا پوسٹ اس سے بڑا پوسٹ ہوتا ہی نہیں ہے محمد یہ نام بتایا گیا رسول سے آپ کا منصب آپ کا پوسٹ بتایا گیا اور پھر رسول کی جو اضافت اللہ کی طرف ہے رسول اللہ یہ ترکیب بتا رہی ہے کہ یہ پوسٹ کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں نام محمد ہے پوسٹ رسالت ہے اور یہ پوسٹ دینے والا اللہ ہے تو اس چھوٹے سے جملے میں تینوں باتیں کہہ دی گئی نام کیا پوسٹ کیا پوسٹ دینے والا کون اب آئیے یہ جان لیں کہ آپ کا صرف یہی ایک نام ہے کوئی اور نام بھی ہے آپ کا چلیے خود نبی سے پوچھ لیتے حدیث حدیث سر ایسے ہی کتاب الفائل ملائے حضرت جبائر ابن مطیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں اور احمد ہوں گویا <تصفح> نبی نے اپنے دو نام بتائے کہ ایک میرا نام تو احمد محمد یہ دو نام ہیں میرے میرا ایک نام محمد اور ایک نام احمد اس کے بعد آپ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہے تو کم کرو آواز سفات بیان کے لیے وہ انل ماہی الم ہابی الکفرو میری ایک صفت ایک صفتی نام میرا ماہی ہے اور ماہی کی تفسیر خدا آپ نے فرمائی کہ جس کے ذریعے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا ماہی مانے مٹانے والا میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا اسی وجہ سے میں ماہی ہوں میرا ایک صفتی نام ماہی ہے وہ انل میرا ایک نام ہاشر ہے اور ہاشر کی تفسیر آپ نے خود فرمائی الح شرناس اللہ اکیبی کہ تمام کے تمام لوگ میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے <تصفح> میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے ذرا اس پر غور کر لیتے میری ایک صفت ہے ہاشر اور ہاشر کا مطلب خدا آپ نے بتایا کہ لوگ میری ایڑی کے اوپر عقب کہتے ہیں ایڑی کو میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے اس کا کیا مطلب دی آدم يوم و من عنه القبر و و ہے یہ روایت بھی کتاب الفائیل کی رابی حضرت ابو ہریرا ہیں حضرت ابو ہریرا <downsustfires> رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کریم صلی اللہ علیہ نے کل قیامت کے دن میں تمام آدم کا سردار ہوں گا میں ابراہیم کا سردار میں نوح کا سردار میں داؤد کا سردار میں سلیمان کا سردار تمام نبیوں کا سردار غربے کی تمام انسانوں کا سردار میں ہی ہوں گا قیامت کے منع کرو پیچھے لڑکی کیا کر رہے ہیں اب بتائیے سردار کا دامن پکڑا جاتا ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کا دامن پکڑا جاتا ہے چھوٹے لوگوں کا بڑے لوگوں کا نبی نے فرما دیا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار تو یہ کہو نا کہ نبی کا دامن پکڑ کر مچلیں گے اور نبی کا دامن پکڑ کر مچلنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ان کی اتباع کر کے جاؤ نا دنیا میں آپ نے اتباع کی نہیں وہاں دامن کیسے پکڑو گے آپ نبی کا دامن پکڑنے کی اجازت اسی کو دی جائے گی جس نے دنیا میں نبی کی اتباع کی ہوگی وہ زبانی جمع خرچ ہے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے سوال یہ کہ دامن پکڑو گے کس کا جو سردار ہوگا اس کا دامن پکڑو گے ہاں پکڑیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ دیکھیں گے کہ میری اتباع کر کے آیا ہے میرا امتی کے تب دامن پکڑائیں گے ورنہ دامن ہاتھ میں نہیں آئے گا تو قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا یہ مطلب ہو? پہلے ٹکڑے کا مطلب وہ اول شکو انہول اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا قیامت جب آئے گی تمام لوگ مر جائیں گے سور پھونکنے کے بعد اب جب زندہ کرنے کے لیے جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اپنی قبر سے کون اٹھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا اور قبر سے نکل کر آپ کہاں جائیں گے میدان محشر میں اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کی قبر شک ہوگی اور آپ اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر میں جائیں گے تو اس کے بعد ہی نہ تمام لوگ میدان محشر میں جائیں گے یعنی آپ کے پیچھے سب لوگ میدان محشر میں جائیں گے اور ایڑی پیچھے ہوتی ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا سب سے پہلے میں میدان محشر میں پہنچوں گا میرے پیچھے سب کے سب میدان محشر میں آئیں گے یہ مطلب ہے کہ میں حاشر ہوں اور میری ایڑیوں کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے گا ایڑی پیچھے ہوتی ہے آپ سب سے پہلے قبر سے نکل کر میدان میشن میں پہنچیں گے اور آپ کے پیچھے نبی ولی صدیق شہید دنیا کے تمام انسان آپ کے پیچھے اور آخری ٹکڑا آپ نے فرمایا میرا ایک نام اور بھی ہے صفتی نام ذاتی نام تو دو محمد اور احمد ایک صفتی نام عاقب ہے عاقب عقب میں عاقب ہوں اور آپ نے کی تفسیر خود فرمائی وال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں نبی نے جو عاقب کی تفسیر فرمائی ہے وہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے کہ میں عاقب ہوں لہذا کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ در حقیقت اس حدیث کا منکر ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے ویسے آدمی کو کافر کہا جا سکتا ہے کافی ایسا آدمی جو ختم نبوت کا منکر ہو تو ہم نے اپنے تک ثابت کیا کہ آپ کا نام قرآن میں محمد ہے آپ کا کوئی اور نام بھی ہے تو اس حدیث میں بتایا گیا ایک نام اور بھی ہے احمد وہ بھی قرآن میں وہ بھی قرآن میں ممبا دس مہو احمد آپ کے یہ دونوں نام قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اب آگے بڑھتے ہیں آپ پیدا ہوئے کہ نہیں پیدا ہوئے کہ نہیں جی پیدا ہوئے دلیل دلیل اس طرح امام حدی سے پاک کو جہاں روزوں کا بیان ہے وہاں لائے ہیں حضرت ابو قطع انصاری سے حضرت ابو قطع کہتے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے پوچھو کہا کہ پیر کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے اس سلسلے میں آپ فتوا دیجیے مسئلہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھو کیوں آگے آپ نے فرمایا فی ہے ارے پیر کے دن تو میں پیدا ہوا ہوں وہ فی ہے علیہ اور اسی دن پیر کے دن میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور دوسری بات اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں اور تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ آپ کے اوپر قرآن اترنا پیر کے دن سے شروع ہوا ہے تین باتیں معلوم ہوئی اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ پیر کے دن روزہ رکھنا سنت پھر سے اس حدیث کو واضح طور سے سمجھ لیتے ہیں پیر کے دن روزہ رکھنا سنت یہ مسئلہ معلوم ہوا دوسرا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پیدا ہوئے ہیں چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم پیر کے دن سے اترنا شروع ہوا ہے آغاز پیر کے دن سے ہوا ہے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے پیر کے دن قرآن اترنا شروع ہوا پیر کے دن آپ نے ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا پیدائش ہجرت نزول قرآن اور وفات اتفاق سے دن ایک ہی ہے میں فرمایا فی ہے تو و فی ہے منزل یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہوتا اور سب جانتے ہیں کہ آپ کی ماں کا نام آمین تھا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا آپ پیدا ہوئے اور جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر معبود کا کرائیٹیرین بتا دیا ہے کہ معبود کون ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں کیا کلو اللہ اہد اللہ سمد لم ولم یول جو نہ کسی کو جنے نہ کسی سے جنا گیا ہو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ معبود کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ معبود ہونے کا جو کرائیٹیرین بتایا گیا جو میار اس کے اوپر تو آپ پورے نہیں اترتے لہذا آپ معبود نہیں ہو سکتے آپ عبد ہیں بندے ہیں کچھ لوگ مانتے کہ عہد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے در حقیقت یہ عقیدہ قرآن حکیم سے متصادم ہے عہد اللہ ہے معبود ہے اور احمد عبد ہے عبد اور معبود کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے جو دونوں کو ملا دے عبد اور محبوت کو ملا دینے والی بات ہے ایک جو پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی اور ایک جو پیدا ہوا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں ایک پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی اور ایک پیدا ہوا اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کسی سے عبد سے اور آپ سے بھی پیدا ہوئے آپ کی بیٹی زینب ہے ان میں کلسوم ہے رکیا ہے اسی طریقے سے آپ کے بیٹے ہیں طیب طائر ہیں تو آپ پیدا ہوئے اور آپ سے پیدا ہوئے اور اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا لہذا دونوں میں بہت ہی فرق ہے ایک معبود ہے ایک عبد ہے دونوں کو ملا کر کے یہ کہنا کہ احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے میم کا فرق ہی بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے اتنا تو مانتے ہو نا میم کا فرق ہے نا تو دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے میم کا فرق تم بھی مانتے ہو عبد دبد ہوتا ہے معبود معبود ہوتا ہے دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے لہٰذا آپ مابود نہیں ہو سکتے جو پیدا ہو معبود نہیں ہو سکتے آپ پیدا ہوئے آپ معبود نہیں ہو سکتے اور اس مرتبے سے جو آپ کو پڑھاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کا انکار کرتا ہے حدیث کا انکار کرتا ہے دلیل دلیل اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیع عمر یقول علی المنبری سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تترونی کما اطارت النصار ابن مریم کتاب میں فرماتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مقام سے آگے مت بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بغیر باپ کے پیدا ہوئے بس اللہ کے پیغمبر انہوں نے کیا کیا پیغمبر کو سن آف گاڈ بنا دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اس طرح میرے بارے میں غلومت کرنا فَإِنَّمَا انا ابد ہوں میں کا بندہ ہوں فکول تو مجھے اللہ کا بندہ کا رسول کہو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ مجھ سے بھی پیدا ہوئے میں تو ابد ہی ہوں فائنما انا ابد ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں فکول عبد اللہ و تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو کو کہ کو اگر کوئی آدمی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس حدیث کا منکر ہے کس دن پیدا ہوئے آپ پیر کے دن نہ پیر کے دن اگر جشن منا لیا جائے آپ کی پیدائش کا کیا حرض ہے اس کو آپ کی پیدائش کے دن کی عید عید منا لینے میں کیا حرج ہے ارے آپ پیدا ہوئے بہت بڑی ہستی ہیں آپ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو کیوں نہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس کو عید کا دن بنا لیا جائے آپ کی پیدائش کے دن کی عید اور جشن منایا جائے کرنے میں کیا حرج ہے حرج ہے حرج ہے اس لیے کہ اگر عید بنا لیں گے اس دن کو تو دو خرابیاں لازم آئیں گی دو خرابیاں لازم آئیں گی اور دو حدیث کا انکار ہوگا دلیل دلیل اس طرح کتاب روزوں کا بخاری فرمایا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے اس کا کیا مطلب ہے دیکھو انگریزی مہینہ تین قسم کا ہوتا ہے اٹھائیس دن کا ہوتا ہے انتیس دن کا ہوتا ہے اور تیس دن کا ہوتا ہے اکتیس دن کا بھی ہو جاتا ہے اٹھائیس لیپیس انتیس تیس اکتیس لیکن کمری مہینہ عربی مہینہ یا تو انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا ہوتا ہے اگر کسی کو اٹھائیس روزے ملیں تو ایک روزہ قدا کرنا پڑے گا اس لیے کہ عربی مہینہ کمری مہینہ اٹھائیس کا نہیں ہوتا تیس کا رہے گا یا تیس کا رہے گا نہ اکتیس کا ہوگا نہ اٹھائیس کا ہوگا انتیس کا یا تیس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے کم نہیں ہوتے دو مہینے اس کا کیا مطلب اگر یہ دو مہینے انتیس کے بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سواب تیس کا دیتا ہے یہ اگر انتیس روزے آپ کو مل گئے رمضان کے انتیس دن آپ نے روزے رکھ لیے اور چاند نکل آیا مہینے کا تیسواں دن نہیں ملا تو یہ مہینہ کم نہیں ہوتا رمضان کا تیس دن کا ثواب دیا گیا آپ کو اچھا اسی طرح زلحج ہے قربانی کا مہینہ یہ بھی اگر انتیس کا ہو جائے تو تیس ہے اللہ کی نگاہ میں یہ مطلب ہے اس کا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے شاہران علاق قسان دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے اور آپ نے ان دو مہینوں کی تفسیر فرمائی شہرا عید عید کے دو مہینے اب میں آپ سے یہ بولتا ہوں کہ عید کے دو مہینے تو عیدیں کتنی بولو ارے بولو بھائی عید کے دو مہینے ہوئے تو عیدیں کتنی ہوئی دو ہی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی زبان مبارک سے, ترجمان سے کہ کے دو مہینے تو نبی کی آواز پر اپنی لہذا سال بھر میں کوئی تیسری کا دن ہو ہی نہیں سکتا یہ حدیث سے ثابت ہے عید کے دو مہینے اور عید کے جب دو مہینے ہوئے تو عیدیں بھی تو ہوئی نا نبی نے فرمایا کہ عید دو ہی ہوتی ہے تیسری عید اگر کوئی بڑھائے تو میری آواز پر اپنی آواز اونچی کر رہا ہے چھوٹا ہے وہ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ نبی عید کے دو مہینے عیدیں دو ہوتی ہے کہ تین ہے ہے تیسرا مہینہ بھی ربی الاول کا اچھا اور ایک خرابی اور لازم آتی ہے اچھا یہ بولو عید کے دن میٹھی عید روزہ رکھنا جائز ہے عید کے دن بولو بھائی حرام ہے روزہ رکھنا اس لیے کہ اللہ نے اس دن کھانے پینے کا حکم دیا ہے اجازت دی کوئی آدمی روزہ رکھے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے عید کے دن کوئی آدمی اگر بقر کے دن اور ایام تشریف میں روزے رکھے تو روزہ رکھنا جائز ہے جائز نہیں ہے اچھا دیکھو حدیث دیکھو رسول ابو قطع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے روزے کے بارے میں پیر کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا پیر کا روزہ سنت ہے پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں میری پیدائش کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے اور جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن کو اگر عید بنا لیا جائے عید بول دیا جائے تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے روزہ رکھ سکتے ہو یہ تو اس حدیث کے بھی خلاف ہو گیا اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تیسری اگر کوئی مانتا ہے تو ان دو حدیثوں کے خلاف کرتا ہے نبی نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں عید اور بکرا عید بس کافی ہے ہمارے لیے لہذا جس دن آپ پیدا ہوئے میں نے یہ کہا کہ جشن منا لیا جاؤ تو کیا ہے نبی نے نہیں کہا ہے صحابہ نے نہیں کیا ہے ہمیں نہیں کرنا ہے ہم اس کو عید ماننا ہی نہیں ہے اب آگے بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی صفات پر اور آپ کی پیدائش پر حدیثیں پیش کر دی اب تک ہم یہاں تک پہنچے کہ آپ پیدا ہوئے جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتے اچھا آپ کو موت آ گئی آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ایسا ہے کیا آپ کو موت آ گئی آپ نے موت کا مدہ چکھ لیا جیسا کہ قرآن میں ہے کلو ہر نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے ہر نفس موت کا مدہ چکھنے والا ہے یہ تو آپ نے موت کا مدہ چکھ لیا آپ کو موت آئی جی ہاں آئی دلیل دلیل اس طرح رضی اللہ تعالی وسلم حضرت مغازی ملائے حضرت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی آ گئی آپ نے موت کا لفظ استعمال کیا حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے بے ادبی ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے حدیث پڑھا ہے آپ نے حدیث پڑھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی آپ کی بیوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کرتے تھے یہی آپ کی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال کرنا گستاخی ہے ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے لہذا یہ لفظ موت نبی کے لیے استعمال کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کر چکی ہے ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ آپ, آپ, آپ پر سکارت ایسی سخت تھی موت کی کیفیت ایسی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں کسی آدمی کو سکرات میں دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ زیادہ بڑا نہیں لگتا اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات کی شدت دیکھ لی ہے اب اس کے بعد کسی کو سکرات میں دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی اللہ یعنی کرام کو جو موت آتی ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ سکرات کی شدت ان کے اوپر ہوتی ہے جیسا کہ صدی سے پاک میں ہے فلا اکرو شدت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بعد میں نے ایسی کیفیت موت کی شدت کسی اور کے اوپر نہیں دیکھی استدلال یہ کرنا ہے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی اس پر یہ پتہ چلا کہ اپ پیدا ہوئے فیاولی تو جو پیدا ہو معبود نہیں ہو سکتا اور یہ حدیث جو بخاری کتاب المغازیم ہے یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے جو موت کی آغوش میں چلا جائے جس کو موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اپ نے ایت الکرسی پڑھی ہے ایت الکرسی کے اندر ایک کیا گیا اللہ لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دلیل پہلی دلیل اللہ کے علاوہ کوئی معبود کیوں نہیں ہو سکتا پہلی دلیل الحی اس لیے کہ وہ زندہ ہے یہ اس کے معبود ہونے کی پہلی دلیل ہے جو موت کو چکھ لے موت کا مزہ چکھ وہ معبود نہیں ہو سکتا اس لیے کہ الوہیت کی پہلی دلیل الحی ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے اسے کبھی بھی موت نہ آئے جسے موت آ وہ معبود نہیں ہو سکتا یہ ایت الکرسی کا پہلا ٹکڑا ہی بتا رہا ہے. اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیوں الح یہ پہلی سی بت ہے دلیل کے طور پہ اس لیے کہ وہ زندہ ہے جو مر جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا وہ عبد ہی ہے بندہ ہے اور جس کو موت آ جائے وہ بھی بندہ ہی ہے معبود نہیں ہو سکتا اس لیے کہ معبود کو موت نہیں آتی اور نہ معبود پیدا ہوتا ہے آپ بشر تھے کہ کی کیا تھے چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں آپ کیا تھے حدیث حدیث اس طرح وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزاد او نقص قال ابراہیم والهممني فقيل یا رسول اللہ ازید فی الصلاه شیون قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا ہو جا ل سمس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مساجد حضرت کتاب المساجد حضرت, حضرت بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت والی پانچ پڑھا دی یا تین والی چار پڑھا دی یا دو والی تین پڑھا دی غالباً دوہر کی نماز کی بات ہے آپ نے چار رکعت والی پانچ پڑھا دی جب آپ نے سلام پہرا تو ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا نماز کچھ بڑھا دی گئی ہے ازیدا فی صلات الشیون مسلم کی روایت ہے کیا اللہ کے رسول نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہا کہ ایسا لگا جیسے اپ نے چار رکعت پانچ رکعت پڑھا دیے اپ نے فرمایا انما انا میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں انسا کما تنسا پھر بشریت کے خواص بیان کیے گئے جیسے بشر بھولتا ہے ویسے میں بھی بھولتا ہوں میں بشر بھولتا ہوں انسا کما تنسور میں بھولتا ہوں جیسا تم بھولتے ہو نسی احد حکم جب تم میں کوئی نماز میں بھول جائے فلیس جا بیٹھے بیٹھے دو سجدے آپ گھومے تم متحصع آپ پھر گھومے اور آپ نے دو سجدے کیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی تین رکعت چار رکعت پڑھا دے یا چار رکات کو تین پڑھا دے بعد میں بتایا جائے تو سجدے سہو کرے سجدے سہو کے درمیان اگر بات چیت کر لیا ہے تو بات چیت سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا اگر لوگ یہ بتائیں کہ چار رکات والی تین پڑھ دیا تو ایک رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا جائے یہ جو بیچ میں بات چیت ہو گئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھو وہ نماز میں یہ مسئلہ معلوم ہوا اسادی سے استدلال لیا کرنا ہے آپ نے خود فرمایا ان نما ان پھر بسلکوم نے بشریت کے خواص بیان فرمایا کہ جس طرح بشر بھولتا ہے میں بھی بھولتا تو میں بھی بشر ہوں لیکن دیکھو فرق ہے بہت زیادہ یہ فرق بیان کر دیا گیا ہے بشر بشر میں بھی فرق ہوتا ہے کل انما ان بشرم مسلکم یو ہایہ اللہ تم بھی بشر میں بھی بشر لیکن ایک فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میرے اوپر وہی اترتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں ہوتا کتنا بڑا فرق ہو گیا اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کاغذ ہے یہ زمین پر پڑا ہوا ہے اچانک آپ کی نظر پڑی کہ کاغذ نیچے پڑا ہوا ہے آپ نے تو دیکھا اس پر اللہ کا نام یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آپ جلدی سے اسے اٹھا لیں گے اللہ اس پر تو میرے معبود کا نام ہے اللہ کا نام ہے یا اس پر میرے رسول کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے جلدی سے آپ اسے اٹھائیں گے اور جیب میں رکھ لیں گے اور احترام سے کہیں اس کو رکھ دیں گے ایسا ہی کریں گے نا آپ ایسا ہی کریں گے نا اس لیے کہ اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا پیارے نبی کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ زمین پر پڑا رہنے دیں گے کوئی مومن تو ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ کسی کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو کسی کاغذ پر پیارے نبی کا نام لکھا ہوا ہو اور کاغذ پڑا رہنے دے ویسے کہ لوگ پیرو تیرے کچھ لے اٹھا لے گا اور اٹھا کر کے کسی پاک جگہ کے اوپر رکھ دے گا برابر لیکن اگر جھک کر ہے, ہے تصویر ہے یا کوئی گانا ہے, تو چوم کر کے اسے جیب میں رکھ دے گا اور پاک جگہ میں رکھ دے گا لات سے کچل کر کے آگے بڑھ جائے گا دیکھو کاغذ کاغذ برابر ہے کاغذ وہ بھی ہے کاغذ وہ بھی ہے جس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا وہ بھی کاغذ ہی ہے اور جس کاغذ پر گانا لکھا ہوا وہ بھی کاغذ ہے لیکن دونوں کاغذوں میں فرق ہے ایک پر گانا لکھا ہوا ہے پھر تو اس کو اٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں اور اسی کاغذ پر اللہ کا یا اس کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے اسے احترام کے ساتھ اٹھا کر کے کسی اچھی جگہ پر ہے کاغذ کاغذ ہے لیکن فرق ہو گیا نام کی وجہ سے اعتبار او سے اور یہی فرق بتایا گیا کل انمان شروم میں تمہارے اتنے انسان ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں آتی ہے نور کا مسئلہ ہے آپ نے خود فرما دیا میں بشر ہوں اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے آپ کے بارے میں صحیح نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث تائید کے طور پر رکھ لیں حدیث حدیث رسول کتاب زہد کے کتاب زہد کے یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا کیا ہے خُلِقَتِ مِن نور ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا وہ خلیق الجن من مارج نار اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا وہ خلیق ادم مما وصف لكم اور آدم کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے قرآن میں جو ہے کہ انسان کو تو را آپ سے مٹی سے بنایا گیا ہے اور آپ آدم کی اولادیں لہذا آپ بشر آپ نور نہیں ہیں اس لیے کہ تین کیٹیگریز بیان کی گئی فرشتے اور جنات اور انسان فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے جنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تخلیق نار سے ہوئی ہے نور نار اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری انسانوں کی جس میں تمام سے اور جو مٹی سے بنا ہوا ہو بشر ہوتا ہے نور سے نہیں اس لیے کہ کیٹگریز تین ہیں نور نار توٹیگریز الگ الگ الگ اس کو اس میں اس کو اس میں اس کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا الگ الگ, الگ کیٹیگریز یہ تو ایسے ہوا مرد کو عورت بنا دینا عورت کو مرد بنا لینا اور ایک سیارہ دوسرے سیارے کے مدار میں داخل ہو جائے سورج چاند کے مدار میں چاند سورج کے مدار میں نظام عالم برم ہو جائے گا ہر ایک کی کیٹیگریز ہے الگ الگ, الگ اوربٹ ہے جی تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ایک مسئلہ اور سایہ تھا آپ کے کتنی سایا تھکنی سایا تھا دلیل دلیل کی طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاں فی سفر اللو فاتل البعیر لصفیہ فقال رسول اللہ اس فقال له رسول اللہ فقال رسول اللہ, اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیر لصفیہ وفی ابل زینب فضلن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیر لصفیہ ایتل فلو اعطیتها بعیر من ابلک فقالت انا اوتیت تلك اليهودیہ قال کال فت قال رس محرم شہریا کالری قال قالت فَإِذَا رَسُولِ اللَّهِ اللہ وَأَحْمَد فِي حضرت امام احمد بن ح اپنی حدیث کی کساب مسند احمد کے اندر یہ روایت ایسی لائے میں نے پوری روایت پڑھ دیا میری عادت ہے میں روایت کا ٹکڑا نہیں پڑھتا میں پوری روایت ان سے اور اگر مجھے معلوم نہ رہے کس بات میں ہے تو حدیث بیان نہیں کرتا اگرچہ پوری حدیث مجھے یاد ہو یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور مسانید کے اندر حدیث کا ڈھونڈنا بہت آسان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ایک جگہ سے موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مرویات جہاں ہیں حضرت عائشہ کی مرویات کھول لو وہاں یہ روایت مل جائے گی مسانید میں حدیثوں کا ڈھونڈنا بڑا آسان ہے بخاری مسلم ابن ماجہ وغیرہ میں ذرا ٹف ہے حدیث کہاں ہے ڈھونڈنے میں مشکل ہے لیکن مسنت کے اندر ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہے نام دیکھ لو اور نام کے اندر تمام مرویات حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ کا نام دیکھ لو اور جتنی مربیات ہے ایک جگہ جمع ہے تو مسرت احمد کھولو مرویات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لو یہ بات مل جائے حضرت عائشہ رضی اللہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو کوئی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی ایک سفر میں دو بیوی آپ کے ساتھ ہیں ایک تو حضرت زینب ہیں اور دوسرے وہ ایک یہودی تھا نہیں ہوئی ابن اختب جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی حضرت سفیا بنتے ابن اختب جو یہودی خاندان سے وہ مسلمان ہوئی اور ازواج متا میں شامل ہوئی آپ نے ان سے نکاح فرمایا یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. اچانک کیا ہوا چلتے چلتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اے تلہ کا مطلب ہوتا ہے تھک کر بیٹھ جانا وہ پھر ابلی زینب فضل اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہے جو ساتھ میں ہے دوسری ان کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ زینب سفیت ارے دیکھو صفیہ کا اونٹ تھکر بیٹھ گیا ہے پارو کتنا بھی اٹھتا نہیں ہے بہت تکلیف ہے اور سواری کر کے اس کو لے جانا بہت تکلیف کا باعث ہے اور تمہارے پاس فالتو ہے دے دو اس کو سوکن سوکن ہوتے چاہے نبی کی بیوی کے یہودیہ یہودیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا تارا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجتی ول محرما شاہرائنی اوسلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت زینب کے پاس جانا چھوڑ دیا راوی کہتے ہیں کہ دو مہینے یا تین مہینے شک ہے محرم زل حجتی ول محرما شاہر دو مہینے یا تین مہینے لایا آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے یہاں تک کہ حضرت زینب مایوس ہو گئی ح میںایس ہو گئی تھی کہ آپ میرے پاس نہیں آنے والے ہیں کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی میں اوٹ دے دی دی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے اور جس پر آپ بیٹھتے تھے وہ شریری اور میں نے وہ کھاٹ جس پر نبی آ کر میرے کمرے میں بیٹھتے تھے میں نے وہ کٹیا کھڑی کر دی تاکہ کوئی جس نبی پر میں جس کھاٹ کے کوئی دوسرا نہ بیٹھے انہوں نے کھاٹ کھڑی کر دی تو شریری میں وہ کھاٹ تی ہیں کہ ایک دفع میں دوپہر کے وقت دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی बिल्कुल اچانک دوپہر کا وقت تھا چلچلا دھوپ تھی میری نگاہ سڑک پر گئی گھر کے سامنے دیکھا کہ ایک سایہ زمین پر پڑا ہوا ہے آ رہا ہے میں نے کہا کہ اتنی گرمی کے عالم میں زمین پر کس کا سایہ پڑ رہا ہے کون آ رہا ہے ادھر سے اچانک میری نگاہ اٹھی رسول کا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا اچھا کہتے ہیں کہ سایہ اگر مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمین پر پڑے تو زمین پر پڑے آپ کا سایہ لوگ رو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سایہ کبھی بھی رودا نہیں جا سکتا سایہ اگر زمین پر کسی کا پڑا ہوا ہو آپ اس کے اوپر پیر رکھے نا تو کبھی نیچے نہیں رہتا فوراً آپ کے اوپر آ جائے گا یہ یاد رکھے ہمیشہ سایے کی عادت ہے سایہ کبھی پیر کے نیچے نہیں آتا کسی چیز کے نیچے نہیں آتا آپ کسی کے سایے کے اوپر پیر رکھے سایہ فورن پیر کے اوپر آ جائے گا وہ نیچے نہیں رہتا ہو اسی وجہ سے اللہ تبارک نے سائے کو بانس کی دلیل بنایا ہے معمولی نہیں سایا باس بادر موت کی دلیل بنایا جگے جگے. کبھی اللہ جگہ تو پیر رکھیے نا سایہ تمہارے اوپر آ جائے گا پیر کے اوپر آ جائے گا میں نیچے کیوں رہوں میری عادت ہے میں اوپر رہتا ہوں لہذا یہ کہنا نبی کا سایہ زمین پر پڑے لوگ اسے روندیں ارے جب زمین پر پڑے گا کوئی روند ہی نہیں سکتا تو سایہ مان لینے میں حرج کیا ہے آپ کہنے لگے کہ وہ مسلم شریف میں ہے کہ رفول یہ دین نہ کرو کہ رفول یہ دین نہ کرو یہ کہا ہے بولنے لگے وہ نبی نے کہا نہیں اس کو نوفی نماز میں ساکن رہو اور گھوڑوں کے دم کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ دیکھو نبی نے کہا گھوڑے کے دم کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلاؤ، رفول یہ دین منع کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو تمہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ ایسے ایسے ہلاتا ہے کہ ایسے ایسے ہلاتا ہے دیکھنا ہو تو جا کر کے دیکھ لو بھائی گھوڑا دم ایسے ایسے ہلاتا ہے اور رفول یہ دین کیسے ہوتا ہے ایسے ایسے ہوتا ہے رفول یہ دین. لہذا وہ حدیث خود بتا رہی ہے گھوڑے کے دم کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ یہ رفول دین سے تعلق ہی نہیں رکھتی اس لیے کہ رفول یدین گھوڑے کے دم کی طرح ہل ہلنے کی کیفیت نہیں ہے اس کی بلکہ رفول یدین اوپر نیچے ہوتا ہے نہ کہ دائیں بائیں گھوڑا دائیں بائیں تم ہلاتا ہے اور رفول دہن اوپر نیچے ہوتا ہے حدیث خود بتا رہی ہے اور اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو کسی گھوڑے والے سے دوستی کرو معلوم ہو جاتا تو نبی کے سایہ بھی تھا اور وہ اعتراض کی سایہ زمین پر پڑے لوگ رو رہو دیں گے اس شبہ کا بھی جواب میں نے دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی کہ آپ کو غیب کا علم تھا سوال یہ ہے کہ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اگر کسی کے بارے میں یہ فرما دے نبی کے بارے میں یہ فرما دے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے بولیے آپ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے. کس کو نہیں ماننا ہے سے اپنے ایمان کے ایسی تیسی کرنی ہے ماننا ہی ہے نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیے وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت کتاب میں حضرت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ادھر ادھر کی روایت بھی نہیں بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے تم سے اگر کوئی یہ کہے من د تم سے اگر کوئی یہ کہے اننا محمدن رب آنکھوں سے وہ حضرت عائشہ پر مارے جو کوئی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا سر کی آنکھوں سے جھوٹ بولتا ہے وہ اس لیے کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے وہی, وہ, وہ, وہ <تصفح> آخ نہیں کر سکتی اور آگے آپ نے فرمایا اور تم سے جو کوئی بیان کرے کہ آپ کو غائب کا علم فقت کرنا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ بارے میں یہ تفاصیل تھی کچھ احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھا آئیے مقام دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے حدیث نام کال فضن فوزین تم فوزن تمکال فوزین تم بھی چاہ تم فمکال ذنہ میت ان فوزین تم بھی چاہ تم فمکال میں شروع میں بابو اتباع مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے دارمی شریف میں اب تو اردو میں ترجمہ ہو کر کے آ گیا حکم کے ساتھ کون سی حدیث کس درجے کی ہے کس حدیث کو اوپر کون سا حکم لگا ہے ایک جلد کے اندر موٹی سی جلد ہے پہلے حدیث اس کا ترجمہ اس کے بعد حکم نکل چکے سے مل رہی شریف کا ترجمہ لیکن حکم نہیں ہے اس کے اوپر لہذا دارمی شریف ایک مدلل انداز میں چھپ کر کے بازار میں آ ہے اب لے سکتے ہیں اس کی یہ روایت ہے کیا ہوا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ کو کیسے علم ہوا اس کا؟ کہا کہ ابو میں بتا کی ایک میں تھا کی دو فرشتے آئے ایک تو نیچے آ گیا فوکا زمین پر لاکھ روبئی بین سما بلا اور ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا ایک پوچھ رہا دوسرے سے یہی ہے کیا, ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے تو دوسرا بولنا ہاں نام یہی ہے تو کہا کہ ایسا کرو ایک ترازو لاؤ ترازو لاؤ ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کے ایک امتی کو رکھو اور تولو مجھے تولا گیا تو میرا پلڑا نیچے چلا گیا اچھا یہ بولو جو چیز بھاری ہوتی وہ اوپر جاتی ہے کہ نیچے جاتی ہے ہاں؟ نیچے جاتی ہے نا اچھا یہی ایک نکتا یاد رکھو اسلام دشمن لوگ عیسائی حضرات یہ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے کچھ الٹے پلٹے سوال کرتے ہیں ایک سوال اس طریقے کا ہوتا ہے کہ تمہارا نبی کہاں ہمارا نبی مدینے میں کہاں زمین کے اندر قبر میں نا نیچے ہے نا ہمارا نبی کہاں قرآن سے بتاؤ حدیث بتا چوتھے آسمان پر ہر تمہارا نبی نیچے ہمارا نبی اوپر تو کون بڑا ہوا جو نیچے ہے وہ بڑا ہوا ہے یا اوپر ہے وہ بڑا ہوا تمہارا نبی زمین میں اور ہمارا نبی چوتھے آسمان پر بڑا کون جو اوپر رہے وہ یا جو نیچے رہے وہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ترازو میں اگر کسی کو تولا جائے جو نیچے چلا جائے وہ بڑا ہوتا ہے جو اوپر چلا جائے وہ بڑا نہیں ہوتا یہ سابت ہوا نا اس حدیث سے سے جی اور ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک پیڑ ہے راستے میں اور اس پیڑ کے پاس سے دو راستے نکلتے ہیں ایک راستہ دائیں طرف جاتا ہے ایک راستہ بائیں طرف جاتا ہے پیڑ کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے ایک آدمی سویا ہوا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک تیسرا آدمی آتا ہے اسے راستہ معلوم نہیں ہے کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ یہ دہنا ہے یا بایا ہے اب وہ اپنا راستہ کس سے پوچھے گا سونے والے سے کہ بیٹھنے والے سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رسول تو مر چکا ہے ہمارا رسول ہمارا تو قانون کس کا چلے گا راستہ کس سے پوچھا جائے گا وہ جو سویا ہوا اس سے پوچھا جائے گا کہ جو بیٹھا ہوا جاگ رہا اس سے سوال پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے نہیں سویا ہوا ہے نا اسی سے راستہ یہ تیسرا آدمی جو آیا ہے وہ پوچھے گا کیوں اس لیے کہ جو جاگ رہا ہے وہ بھی راستہ بھولا ہوا ہے اس انتظار میں ہے کہ یہ سونے والا اٹھے تو میں راستہ پوچھوں کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے یہاں <تصفح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو میرا پلڑا نیچے چلا گیا جو ہلکی ہوتی ہے آپ نیچے چلے گئے بھاری ہو گئے کہا گیا کہ اب ایسا کرو ایک پڑھنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو ایک پڑنے میں دس امتوں کو رکھو تولا گیا پھر میرا نیچے چلا گیا کہا کہ ایسا کرو ایک میں ان کو پڑھنے میں ڈر رہا ہوں کہ, کہ میرے اوپر نہ گر پڑے من میزان میزان ہلکا ہو گیا اور وہ ایسے بکھر رہے ہیں کہ میرے اوپر نہ گر جائے ایسا لگا تو وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے چھوڑو یار چھوڑ دو کالا فکال والی صاحب لو وزن تو بے اگر ان کو ان کے ان پورے سے تولا جائے تب بھی پڑھائی کا بھاری ہو جائے گا یعنی ایک پڑنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے ایک میں اماموں کو رکھ دیا جائے ولیوں کو رکھ دیا جائے صدیقی کو رکھ دیا جائے شوہدا کو رکھ دیا جائے ریفارمرس کو رکھ دیا جائے مسلح کو رکھ دیا جائے نیتا کو رکھ دیا جائے سب کو رکھ دیا جائے پوری دنیا کے انسانوں کو رکھ دیا جائے تو کون سا پلڈ بھاری ہوگا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے آج اس حدیث کو اوپر عمل کرنا ہو تو کیا کریں گے ایک حدیث ایک پلڑے میں اور دوسری طرف تمام انسانوں کی باتیں اماموں کی باتیں, باتیں، کون سا پڑھنا بھاری چاہے پورے ایسے ہی جس پڑھنے میں, حدیث پاک ہو, دوسرے پڑھنے میں اگر دنیا کے تمام انسانوں کی بات اس کے خلاف آئے تو وہی پڑنا بھاری ہوگا جس میں حدیث رکھی ہوئی ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ایک طرف آپ دوسری طرف دنیا کے پورے امتی یہ وزن ہے آپ کا یہ مقام ہے آپ کا یہ رتبہ ہے آپ کا ایک حدیث پاک پاکڑ دیکھیے آپ کے شادی ہو رہی ہے شادی کچھ لوگوں کو بلانا ہے فلا فلا کو بلا لاؤ تو ایک آدمی کو آپ متعین کرتے منتخب کرتے اور وہ آدمی دعوت لے کر کے جاتا ہے جو آدمی آپ نے بھیجا ہے بلانے کے لیے دائی کو دائی میں نے بلانے والا جس کو آپ نے بھیجا ہے اس کے کہنے پر جو لوگ آئیں گے آپ شادی کے کھانے کے لیے اسی کو انٹری دیں گے کہ کوئی بھی بلا لے کوئی بھی آئے بے عزتی ہو جائے گی پتا نہیں کیسے کہتے پیٹو آ جائیں گے اور کھا کر کے بیٹھ تو اس ماحول کے آئینے میں ایک حدیث پاک دیکھیے حدیث اس طرح وان جابرن اللہ تعالی جا اتملا اکت البی صلی اللہ علیہ وکال بادم وکال فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إنه العين نائمة والقلب يقضان فقالوا مثله كمثل رجل بنا دارا واجعل فيها مادوبة وبعث دائيا فمن أجاب الدائية دخل الدارة وأكل من المادوبة ومن لمج بالدائية لم يدخل الدار ولم يأكل من المادوبة ملا ہے یہ روایت کتاب میں آپ کو مل جائے گی حضرت جابر سے ایک سفح کی روایت میں نے پوری پڑھ دی ایک بات بولوں قرآن کی آئےتیں یاد ہوتی ہے حدیث یاد نہیں ہوتی رٹ کر کے جاؤ بیان کرنے لگو گے نا ایک ٹکڑے میں پھر آگے کالا فکالا سما کالا بھول جاؤ گے ہاں یاد نہیں رہتی حدیث پڑھنا بہت مشکل ہے اور الحمدللہ جتنی حدیثیں پڑھی گئے ٹیلی کر لو ایک لفظ کا فرق ادھر ادھر نہیں ہے کتنی حدیثیں پڑھاؤں آپ گن بھی نہیں سکتے اور پوری پوری حدیثیں ٹکڑا بھی نہیں ہے ان سے شروع ہو کر کے آخر تک اور پھر کس باپ میں ہے کس کتاب میں ہے کہاں ہے جسے آپ فوراً ڈھونڈ لے کوئی قوالی نہیں ہے کوئی لفادی نہیں ہے جتنی باتیں کہی گئی ہیں سب حدیث ہے حدیث کیا اپنی کوئی بات نہیں ہے مجھے اپنی بات کہہ کے اپنی آکبت خراب کرنی ہے اس لیے کہ یہ دین کی باتیں اور دین کس پر کامل ہوا اترا جناب محمد ال رسول اللہ وسلم دین کتاب و سنت کا نام ہے ہماری تمہاری بات کا نہیں لہٰذا جو کتاب و سنت میں ہے اسی کو ہمیں اختیار کرنا ہے اسی کو پکڑنا ہے اور جو چیزیں وہاں ہے اسی اس حدیث میں کیا ہے جو ابھی میں نے پڑھا کتابوں لیتے شام بخاری کی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اچانک کچھ فرشتے آئے جات ملائی کتن. کچھ فرشتے آئے اب اس میں دو گروپ ہو گئے ایک گروپ بولا رہا ہے ارے تو سو رہے ہیں. فقالا من نو نائم. ہی سو رہے ہیں دوسرا گروپ کیا بول رہا ہے وکالابلم <يَقْدَان> سو سوئیں تو آنکھیں سو بھی, سو بھی, سو بھی, سو بھی سو جاتی ہے دل بھی سو جاتا ہے لیکن پوری دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی ہوتی ہے نبی کی کہ وہ جب سوتا ہے تو صرف آنکھیں سوتی ہے مگر دل جاگتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اگر خواب بھی بیان کرے تو حدی ہے بزرگ صاحب خواب دیکھے تو ان کی خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ کتاب سنت کے میزان پر انہیں پرکھنا لیا جائے مرشی صاحب خواب دیکھے مرشی صاحب کا خواب, حجت نہیں ہے بابا خواب میں دیکھے تو بابا کا بابا کا خواب کوئی حجت نہیں ہے اس لیے کہ یہ لوگ سوتے ہیں تو آنکھیں بھی ہستی ہوتی ہے کہ جب وہ سوتا ہے نبی تو آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی خواب دیکھے تو حادیث ہوتی ہے خواب کی بات اگر بیان کرے تو وہ حدیث ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاد و انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے سبا کر رہا ہوں اللہ حکبت منامی منا میت ان منامی انی, انی, انی ازبہ کا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے سب کر رہا ہوں سمادت کیا بولتا ہے سمادت سمادت کیا تیرا کیا خیال ہے اب دیکھیں خواب میں دکھایا گیا کہ مجھے بیٹے کی قربانی چاہیے آج کسی کو خواب میں دکھا دیا جائے کہ بیٹے کو قربان کر دے خواب اجت ہے بیٹے کو مار دے گا جہنمی ہو جائے گا ہے کہ نہیں خواب اجت نہیں ہے پیر صاحب خواب دیکھیں کہ بیٹے کی قربانی اللہ مانگ رہا ہے اگر پیر صاحب اپنے بیٹے کو دبا کر دے جہنمی ہے پیر صاحب <سطور> ہندو سب جو آپ ہیرو ایسا ہیرو ہم لاتے ہیں اللہ تمہارا تعالیٰ ہمارے آلات بس اوپر جیسا کہ حضرت جناال الدین قاقی صاحب کا خطبہ سماعت فرما رہے تھے ماشاء آج نے بہترین طریقے سے اللہ کے وسلم کی زندگی پر آپ نے نظر ڈالی اور ہم سب سے پہلے تو جناب حضرت شیخ جنا الدین قاقی صاحب کے اس پر گزار ہے کہ آپ نے اپنا بہت یقین کی وقت ہمارے لیے دیا ہے اور اسی طریقے سے ہم صابائی کی بھی شرح گزار ہے کہ آپ نے کی وقت آج اس جلسے کے جلدے کا اختتام کیا جاتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اور کہنے والوں کو اجر عظیم رب فکر